سورت ارات مکی صورت ہے رات کا مطلب ہوتا ہے بادل کی گرج تھنڈر بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم را الف لام میم را تل آیات الکتاب یہ کتاب الٰی کی آیات ہیں والذی انزل کم رب ربک حق اور جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے وہ عین حق ہے رب کا ذکر کیا جا رہا ہے پیدا کرنے والا کسی غیر کی طرف سے کسی اجنبی کی طرف سے یہ کلام نازل نہیں ہوا لوگوں کہ تم بے اعتمادی کا یا شک کا شکار ہو جاؤ تمہارے پالنے والے نے اس کو نازل کیا ہے تمہارا چیریشر سسٹینر نریشر تم سے محبت کرنے والا جو تمہارا مالک ہے اس کا کلام ہے خوشی خوشی اس کلام کو قبول کرو دل کھول کے اس کو لے لو زندگیوں میں سجالو اس کو کتنا حسن آئے گا دیکھنا تمہاری زندگی میں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 اور جب تک یہ فرما بردار ہیں ان کا اپنا بھی فائدہ ہے دوسروں کا بھی خود بھی امن میں ہیں دوسرے بھی امن میں ہیں اگر یہ ہی نافرمان فرمان ہو جائیں چاند اور سورج یا فاسق ہو جائیں تباہی مت جائے بربادی آ جائے دنیا کے اندر بڑے بڑے فلاسفرز دنیا میں ایسے گزرے جن کا نظریہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بس اب کائنات بنا دی ہے اب وہ کائنات کے معاملات سے بے نیاز ہے جیسے کہ کوئی فٹ بال کھیلتا ہے اس نے فٹ بال کو کک لگائی اب فٹ بال جا رہی ہے اپنے پیرا کے اوپر کھلاڑی کا کوئی کنٹول نہیں اس کے اوپر کہتے اللہ نے شروعات کر دی بس اب دنیا چل رہی ہے کچھ قوانین پر کچھ اصولوں پر یہاں بتایا ایسی بات نہیں ہے دنیا بنائی بھی اس نے ہے کنٹرول بھی کر رہا ہے کنٹرولر بھی وہی ہے یدبر بھی وہی ہے وہ جال فیح روا سیا و انہارا و منکلاتی جال فیحا نہ کلا آیا تلیہ قومی یتفک کرون اور وہی ہے جس نے یہ زمین پھیلا رکھی ہے اس میں پہاڑوں کے گھونٹے گاڑ رکھے ہیں اور دریا بہا دیے اسی نے ہر طرح کے پھلوں کے جوڑے پیدا کیے ریسنٹلی سائنس نے بوٹنی نے یہ بات ڈسکور کی ہے کہ پودوں کے اندر بھی نر اور مادہ ہوتے ہیں یہ بات پہلے معلوم نہیں تھی اور وہی دن پر رات تاری کرتا ہے ان ساری چیزوں میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر سے کام لیتے ہیں وفل اردی اور دیکھو زمین میں خطہ متجاورات الگ الگ خطے پائے جاتے ہیں وہ جناتمن آنا بن و ذرَََََََََََََ و نخيل سنوان و غیر و سنوان يسكم واحد و نفدل و باردہ الباردن فلقل انفى ذالق القومي يا قل يہ ايک دوسرے سے متصل ہيں انگور کے باغ ہيں كھيتياں ہيں كھجور كے درخت ہيں جن میں سے کچھ كہريے ہیں کچھ دوہرے سب کو ایک ہی پانی سیراب کرتا ہے مگر مزے میں ہم کسی کو بہتر بنا دیتے ہیں اور کسی کو کم تر ان چیزوں میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں زمین کی بات کی گئی ایک ہی پانی ایک ہی بارش ایک ہی فضا میں وہ زمین کا خطہ ہوتا ہے اسی طرح پانی برستا ہے وہی وہ کلائمیٹ ہوتا ہے وہی وہ فضا ہوتی ہے اسی طرح کوئی آم ہے یا مثال کے طور پہ سیب ہے اب اس کے دو درخت نکلتے ہیں ایک کا پھل میٹھا ہوتا ہے ایک کا کم میٹھا ہوتا ہے ایک کا بالکل میٹھا نہیں ہوتا یہ فرق ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی تخلیق کے اندر ڈیپینڈ کس پر کرتا ہے کس کا مزہ کیسا ہوگا بیج پر ڈیپینڈ کرتا ہے جس کا بیج اچھا ہوتا ہے اسے بہت میٹھا پھل نکلتا ہے اور جس کا بیج کم کوالٹی کا ہوتا ہے وہ کم میٹھا اور بیج خراب ہوتا ہے تو بے چیز نکل آتی ہے بالکل اگر اسی طرح ہم اپنے آپ کو دیکھیں میں اور آپ کیا ہیں ہم بھی تو زمین کے ٹکڑے ہی ہیں نا مٹی بھر خاک ہی ہیں مٹی ہی سے بنے ہیں ہم اب ساتھ ساتھ متجاو اس وقت بھی دیکھیے آپ بالکل پڑوسیوں کی طرح ساتھ ساتھ ساتھ ساتھ بیٹھی ہیں یہ ہمارے جسم جو مٹی کے بنے ہیں اور آپ سب پر اسی ماحول میں پران کی بارش برس رہی ہے لیکن اس کا نتیجہ ایک جیسا نہیں نکلے گا ساتھ بیٹھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سب ایک جیسے بھی ہو جائیں گے فرق ہوگا کس چیز کا فرق ہوگا نیتوں کا جس کی نیت جتنی خالص جس کے دل میں جتنا تقوع اس قرآن کی بارش کے برسنے سے اس کا عمل اتنا ہی میٹھا اتنا ہی اچھا اتنا ہی پختہ اور پرخلوص ہوگا ساتھ والا ہے اس کی نیت میں کچھ اور چیز ہے بیچ کا فرق ہوتا ہے نا تو نیت کیا ہے نیت بھی تو بیچ کی طرح ہے نوا کہتے ہیں گٹھلی کو اور نیت بھی کہتے ہیں اندر جو چیز ہوتی ہے تو اپنے اپنی انٹینشنز کے حساب سے الگ الگ جو ہے وہ انسان قرآن کو اٹھاتا ہے اپنے اندر اپنے اپنے ظرف اپنی اپنی نیتوں کے مطابق اور اس کی اپنی اپنی نیتوں کے حساب سے پھر اعمال برآمد ہوتے ہیں کچھ کے شکوک اور شبہات میں اضافہ ہوتا ہے کچھ کے اسکیپٹسزم میں اضافہ ہوتا ہے کچھ کے یقین میں اضافہ ہوتا ہے کچھ کا عمل بہت بہتر ہوتا ہے کچھ کا عمل ویسے کا ویسا جیسے کہ پہلا تھا سب جھاڑ کر اٹھ گئے اللہ تعالیٰ جو مثالیں ہمارے سامنے کائنات کی اور کھیتیوں کی خاص طور پہ پلانٹ کنگڈم کی مثالیں بیان فرماتا ہے اس ہماری اپنی زندگیوں کا بڑا گہرا تعلق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 دیکھیے یہ مثال آ گئی نا خطہ متجاورات کی اللہ کے رسول کی مجلس ہے محفل ہے صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر بھی وہیں ہیں ابو جہل بھی وہی ہیں آخرت کا ذکر سن کر ابو بکر کا تو دل ہل گیا عمل میں اور تیزی آ گئی اور ابو جہل سوالوں میں ہی پڑا رہا سکپٹیسزم ہی سکپٹیسزم تو اللہ نے فرمایا کہ ان کے تو گلوں کے اندر توق پڑے ہوئے ہیں یہ تو غلام ہیں نا اپنے نفس کے اپنے نفس کے غلامی نہیں چھوڑنا چاہتے اس لیے اکڑے رہتے ہیں کچھ نظر نہیں آتا سمجھ نہیں آتا بہت دور دور کی کوڑیاں تو لاتے ہیں تصور کریں نا کسی کے گلے میں توک پڑا ہے اس کا سر بالکل علل رہا ہوگا اونچا ہوگا اس کو بہت دور کی چیز تو نظر آئے گی لیکن اپنے پیر کے سامنے جو پتھر پڑا ہے اسے ٹھوکر کھا کر منہ کے بل گرے گا یہی ان کا حال ہوتا ہے آج کے کفار کا بھی حال یہی ہے ادھر ادھر کی کوڑیاں لائیں گے پوری کائنات کی باتیں ہمیں قصے سنائیں گے ساری تخلیق نظر آتی ہے اللہ نہیں نظر آتا تکبر ہے اس وجہ سے وہ یستا جلون قبص قبل الحسنا وقت خلط مل قبلات و انا رب لاسم و انبک ال شدید یہ لوگ بھلائی سے پہلے برائی کے لیے جلدی مچا رہے ہیں حالانکہ ان سے پہلے جو لوگ اس روش پر چلے ان پر اللہ کے عذاب کی عبرت ناک مثالیں گزر چکی ہیں حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب لوگوں کی ذاتیوں کے باوجود ان کے ساتھ چشم پوشی سے کام لیتا ہے اور یہ بھی حقیقت ہے کہ تیرا رب سخت سزا دینے والا ہے وہ لوگ جنہوں نے آپ کی بات ماننے سے انکار کر دیا کہتے ہیں اس شخص پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہ اتری مندروں ولی کلِ قوم منہاد تم تو محض خبردار کرنے والے ہو اور ہر قوم کے لیے ایک رہنما ہے یہ دیکھیں یہ بڑا پختہ وعدہ ہے اللہ کا ولی کلِ قو ہر قوم کے لیے ایک ہادی ہے جب تک رسول تھے رسول آتے تھے اور رسول جب دنیا میں نہیں ہوتے تھے تو ان کی امت کے لوگ جاتے تھے اب نبوت رسالت کا دروازہ بند ہو گیا اب آپ کے امتیوں کی زبان سے دنیا والوں تک ہدایت کا پیغام پہنچے گا تو جس تک بھی یہ قرآن پہنچ گیا اس تک ہدایت کا پیغام پہنچ گیا اللہ تاہم لکن سا اللہ ایک ایک حاملہ کے پیٹ سے واقف ہے جو کچھ اس میں بنتا ہے اس کو بھی وہ جانتا ہے اور جو کچھ اس میں کمی یا بیشی ہوتی ہے اس سے بھی وہ باخبر رہتا ہے ہر چیز کے لیے اس کے ہاں ایک مقدار مقرر ہے ذکر کیا مادہ کا خالی عورت کی بات نہیں کی گئی ویمن کی بات نہیں ہے چونٹی کے پیٹ میں کیا ہے اور پھول کے اووری کے اندر کیا ہے اور ایک عورت کے پیٹ میں کیا ہے ہر چیز کا علم اللہ کو ہے وہ سب جانتا ہے عالم الغبی و شہادت القبیر المطال وہ پوشیدہ اور ظاہر ہر چیز کا عالم ہے وہ بزرگ ہے اور ہر حال میں بالاتر رہنے والا ہے تم میں سے کوئی شخص خواہ زور سے بات کرے یا آہستہ اور رات کی تاریکی میں چھپا ہوا ہو یا دن کی روشنے میں چل رہا ہو اس کے لیے سب یکساں ہیں دراصل بتایا ہے عالم الغیب و شہادہ کی تفسیر کہ غیب اور شہادہ تو ہمارے پوائنٹ آف ویو سے ہے انسانوں کے نقطہ نظر سے کہ کچھ چیزیں ہمارے لیے غیب میں ہیں اور کچھ ہمیں نظر آتی ہیں اللہ کے لیے یہ ڈویژن نہیں ہے اللہ کے لیے سب حاضر ہی حاضر ہے ہمارے لیے آج کا دن ظاہر ہے ماضی کو ہم جانتے ہیں مستقبل پردے میں ہے ہمارے ہاں ٹائم فریم بائی فریم چلتا ہے اللہ کے ہاں تو وقت کی بس ایک چادر تنی ہوئی ہے سیدھی ماضی حال مستقبل سب بق وقت اس کی نظروں کے سامنے ہے سب جانتا ہے لہو مواقع بات من, من امر نے ہر شخص کے آگے اور پیچھے اس کے مقرر کیے ہوئے نگران لگے ہوئے ہیں جو اللہ کے حکم سے اس کی دیکھ بھال کر رہے ہیں حفاظت انسان کی دو طرح سے ہو رہی ہے ایک اس کے اعمال کی حفاظت اور کچھ احادیث سے ہمیں یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ ہمارے جسم کی حفاظت پر بھی اللہ نے فرشتے رکھے ہوئے ہیں آنکھ کی حفاظت پر بھی فرشتے ہیں آپ دیکھیں بہت سی ٹوٹی اینکیں تو دیکھی ہوں گی آپ نے لیکن پھوٹی آنکھیں کم ہی دیکھی ہوں گی کیسی چیز ایک دفعہ بس آنکھ کے پاس سے ہو کے گزر جاتی ہے اور انسان کی آنکھ بچ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ یہ ہماری حفاظت فرما رہا ہے اگر تقدیر میں کوئی نقصان لکھا ہوا ہوتا ہے تو فرشتے وہاں سے ہٹ جاتے ہیں ان اللہ لا ماں ما بقوم یو غیرو ما بن حقیقت یہ ہے اللہ کسی قوم کے حال کو نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنے اوصاف کو نہیں بدل دیتیں وہ ادا اراد اللّہ بقومنسوََََََََََََََََََََ فلاں مردون له اور اللہ اگر کسی قوم کے ساتھ برائی کا فیصلہ ہی کر لے تو وہ کسی کے ٹالے وہ چیز ٹل نہیں سکتی نہ اللہ کے مقابلے میں ایسی قوم کا کوئی حامی اور مددگار ہو سکتا ہے بہت اہم آیت ہے قوم کی بات کی جا رہی ہے افراد کی نہیں لیکن بہرحال قومیں افراد ہی سے بنتی ہیں فرد کون ہے مجھے بتائیے فرد کون ہے میں ہوں نا میں خود میں اپنی بات کروں آپ اپنی بات کیجیے اس وقت آپ سب کو ادھر ادھر بھول جائیے اپنے آپ کو آپ ایک دم فوکس کر لیجئے اس وقت مائکروسکوپ کے انڈر لے آئیے اب دیکھیے ایک ایک فرد جب اچھا ہوتا ہے اجتماعی طور پہ قوم بہت اچھی ہوتی ہے اس کو عروج ملتا ہے کیسے ملتا ہے عروج جفاکش ہوتے ہیں محنتی ہوتے ہیں پلاننگ کرتے ہیں سسٹم بناتے ہیں یہ انڈیویجول زندگی میں صرف اس وقت آپ اپنے آپ کو دیکھیے کہ آپ کتنی پلاننگ کرتی ہیں اپنے دن کی آپ کتنی جفاکش ہیں کتنی محنتی ہیں قدر کرنے والے ہوتے ہیں لوگ وقت کی ٹائم مینجمنٹ ان کو آتا ہے علم دوست ہوتے ہیں کتابوں سے علم سے ان کو دلچسپی ہوتی ہے دس منٹ بھی ان کو ملتے ہیں چاہتے ہیں ہم کچھ دیکھ لیں کچھ سن لیں کچھ پڑھ لیں عروج پانے والی قوموں کی ہم بات کر رہے ہیں انسانی عظمت ہوتی ہے ان کے اندر ڈگنیٹی آف لیبر ہیومن ڈگنیٹی کا کنسپٹ ہوتا ہے ان میں پھر ہائی ٹارگیٹس رکھتے ہیں ہائی achievers ہوتے ہیں ایکسلینس حاصل کرنا چاہتے ہیں ہر چیز کو چاہتے ہیں کہ انتہائی سنجیدگی کے ساتھ اور انتہائی پرفیکشن کے ساتھ کیا جائے سوشل ورک کرتے رہتے ہیں اپنی ذات کے علاوہ دوسروں کے دکھ درد کی ان کو فکر رہتی ہے ان کے آرام کی فکر رہتی ہے پھر ایسے لوگوں کے اندر وقت کی پابندی ہوتی ہے چاہے وہ نوکری کے سلسلے میں ہو چاہے وہ اسکول پڑھائی کے علم حاصل کرنے کے سلسلے میں ہو یا سوشل گیدرنگس کے سلسلے میں ہو لنچز ہیں ڈنرز ہیں کھانے ہیں شادی بیاہ غم خوشی سب میں ایسی قومیں جو ہیں عروج پانے والی وقت کی پابند ہوتی ہیں ساتھ ساتھ جو کام کریں گے اس کو پوری توجہ پوری محنت پورا حق پورا وقت ڈنڈے نہیں مارتے پورا وقت اس کو دیتے ہیں اپنے کام کو ایسے لوگ جن قوموں میں ہوتے ہیں ان قوموں کے اندر بڑے بڑے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں اعلیٰ یونیورسٹیز ہوتی ہیں لائبریریز ہوتی ہیں اور ان کے ہاں لیبارٹریز ہوتی ہیں ریسرچ ورک ہو رہا ہوتا ہے انونشنز ہیں دریافت ہے ڈسکوریز ہیں اور ایجادات ہو رہی ہیں حل چل رہتی ہے معاشرے کے اندر علم کا چرچا ہوتا ہے پڑے لکھے لوگ تہذیب یافتہ تمدن ترقی کرتا ہے سویلائزڈ ہوتے ہیں مہذب ہوتے ہیں دنیا کے ہر موضوع پر ٹھوس دلیل کے ساتھ بات کرتے ہیں ہوائی باتیں نہیں کرتے ان کے یہاں اسپتال ہوتے ہیں شیلٹرز ہوتے ہیں اور دبے ہوئے پسے ہوئے طبقات کا خیال کرنے والے لوگ ہوتے ہیں زندگیاں ان کی بامقص ہوتی ہیں آرگنائزڈ ہوتی ہیں یہ ہوتے ہیں ترقی پانے والے لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چار باتیں اور چار خصلتیں ایسی ہیں اگر وہ تم کو نصیب ہو جائیں تو پھر دنیا اور اس کی کوئی نعمت اگر ہاتھ نہ بھی آئے تو کوئی مزائقہ نہیں غور سے سنے یہ عروج کی ہم کو ریسپیز بتائی جا رہی ہیں حدیث میں کیا کرنا ہے امانت کی حفاظت باتوں میں سچائی حسن اخلاق اور کھانے میں احتیاط اور پرہیزگاری آپ نے فرمایا پانچ حالتوں کو پانچ حالتوں سے پہلے غنیمت جانو اور ان سے فائدہ اٹھا لو غنیمت جانو جوانی کو بڑھاپے کے آنے سے پہلے ایکٹیو ہو جاؤ اور غنیمت جانو تندرستی کو بیمار ہونے سے پہلے اور غنیمت جانو خوشحالی اور فراخی کو ناداری اور تنگ دستی سے پہلے اور فرصت اور فراغت کو مشغولیت سے پہلے اور زندگی کو موت آنے سے پہلے آپ نے فرمایا میرے پروردگار نے مجھ کو نو باتوں کا حکم دیا ہے غور سے سنیں اگر ہم ترقی پانا چاہتے ہیں تو کیا ہے اللہ سے ڈرنا جلوت میں اور خلوت میں اور عدل اور انصاف کی بات کہنا غصے میں اور رضامندی میں یعنی ایسا نہ ہو کسی سے ناراضی اور غصہ ہو تو اختلفی کریں بے انصافی کریں اور کسی سے دوستی کریں اور رضامند ہوں اسے تو پھر بے جاؤ اس کی حمایت کریں یا طرفداری کریں یعنی ہر حال میں عدل اور اعتدال پر چلنا ہے فرمایا مجھے حکم دیا ہے رب نے معنی روی پر قائم رہنے کا غریبی اور ناداری اور فراخ دستی دولت مندی دونوں حالتوں میں میانہ روی پر رہنے کا اور حکم فرمایا اللہ نے کہ میں اہل قرابت کے ساتھ رشتہ جوڑوں اور اس کے حقوقی قرابت اچھی طرح ادا کروں جو مجھ سے رشتہ قرابت توڑیں اور جو میرے ساتھ بدسلوکی کریں اور یہ کہ میں ان لوگوں کو بھی دوں جنہوں نے مجھے محروم رکھا ہو اور میرا حق مجھ کو نہ دیا ہو اور یہ کہ میں ان لوگوں کو معاف کر دوں جنہوں نے مجھ پر ظلم کیا ہو اور مجھے ستایا ہو اور یہ مجھے حکم دیا کہ میری خاموشی میں تفکر ہو یعنی جس وقت میں خاموش ہوں تو اس وقت سوچنے کی چیزیں سوچوں اور جو چیزیں قابل تفکر ہیں ان میں غور و تفکر کروں مثلاً اللہ تعالیٰ کی صفات اس کی آیات اور مثلاً یہ کہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ میرے ساتھ کیا ہے اور اس کا مجھے کیا حکم ہے اور میرا معاملہ اللہ کے ساتھ اور اس کے احکامات کے ساتھ کیا ہے اور کیا ہونا چاہیے اور میرا انجام کیا ہونے والا ہے اور مثلاً یہ کہ اللہ کے غافل بندوں کو کس طرح اللہ سے جوڑا جائے یعنی خاموشی میں بھی تفکر ہو اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میری گفتگو ذکر ہو یعنی جب بھی میں بولوں اور جو بھی میں بولوں اس کا تعلق اللہ سے ہو خواہ اس طرح کہ وہ اللہ کی ثنا اور صفت ہو یا اس کے احکام کی تعلیم اور تبلیغ ہو یا اس طرح کہ اس میں اللہ کے احکام اور حدود کی رعایت اور نگہداشت ہو ان سب صورتوں میں جو گفتگو ہوگی وہ ذکر ہوگی اور مجھے حکم دیا کہ میری نظر عبرت والی نظر ہو اور لوگوں کو حکم کروں اچھی باتوں کا جب یہ خوبیاں ہوتی ہیں قوم ترقی کرتی ہے ہم مسلمان بحیثیت قوم ایسے ہی تھے اور دو چار دس بارہ بیس پچیس سو سال نہیں ہم ہزار سال ایسے ہی تھے ہم ورلڈ لیڈرز تھے ہم رول ماڈلس تھے ہم نے دنیا کو سائنس دی ہم نے دنیا کو سائنس کے ساتھ سکون بھی دیا ہم کاروبار میں بھی امانت دار تھے اور ہم گھروں میں والدین کے ساتھ وفادار بھی تھے پھر کیا ہوا ہر دن کے بعد رات آتی ہے کیا کیا ہم نے اپنی حالت بدل لی تو کیا ہوا اللہ نے بھی ہماری حالت بدل دی ہم کاہل ہو گئے لتھارجی آدھی کام کرنے کے بجائے کام نہ کرنے کے بہانے جانے کے بجائے نہ جانے کے بہانے چھٹیاں بے انتہا عزیز ہو گئیں چھٹی کب ملے گی کام سے فرار وقت کی کوئی قدر اور قیمت نہیں نہ کام پر وقت پر پہنچیں گے نہ علم حاصل کرنے کے لیے وقت پر پہنچیں گے نہ سوشل کمٹمنٹس ہم وقت پہ نبھائیں گے نہ شادی بیاہ میں ہم وقت پر پہنچیں گے ہر نظام جو بنتا ہے ہم کو ڈھیلا ڈھالا چاہیے جو کہ سستی کو اور وقت کی ناقدری کو اور کام چوری کو سپورٹ کرے ایکسلنس اور پرفیکشن سے قوم گھبرانے لگ گئی ہے منظم ڈسپلنڈ کام جس میں کہ پابندی وقت ہو اور محنت کی توقع ہو اور احکامات کو ماننے کا تقاضا ہو اس پر اظہار ناراضگی کرنے لگتے ہیں کہ بڑی سختی ہے بھائی میڈیاکرٹی چاہتے ہیں ایوریج کام ایوریج لوگ میڈیاکر معمولی لوگ اور اس معمولی ہونے کو رحمت سمجھتے ہیں محنت کی عزت نہیں رہی ڈگنیٹی آف لیبر نہیں ہے کام جو نہیں کرتا جو بالکل کاہل پورا دن جو بیگم صاحب صوفے پر بیٹھی رہے ہیں وہ قابل عزت اور جو ماسی بسوں میں لٹک کر آئے اور اتنی محنت کرے اور جھاڑو پوچھا کرے وہ قابل نفرت حال یہ ہے کہ ساتھ صوفے پر نہیں بٹھا سکتے اگر وہ محنت کرنے والی عورت ہمارے ساتھ سوفے پر بیٹھ جائے کہتے ہیں کیا دماغ خراب ہو گئے دیکھا صوفے پر بیٹھ گئی میرے ساتھ آ کر یہ زبان شدہ قوموں کی علامتیں ہیں اپنی اپنی زندگیوں میں ہم خود دیکھ لیں محنت کی عزت نہیں خود غرضی ڈس آنےسٹی جو جس کو چیٹ کر سکتا ہے وہ کر لیتا ہے حال یہ ہو گیا ہمارا لیکن زیادہ افسوس کس بات کا ہے کہ بگڑی قومیں بن رہی ہیں آپ دیکھیں ہیروشیما ناگا ساگی بن گئے جرمنی بن گیا کتنی قومیں بن گئیں اسرائیل بن گیا بگڑی قومیں بن رہی ہیں اور ہم بنے بنائے بگڑ گئے مسجدوں میں دھماکے ہیں تعلیمی اداروں میں سیاسی نعرے ہیں گھروں میں غیبتیں ہیں اور جھگڑے ہیں اور دکھاوا ہے اور اسراف ہے اور کاہلی ہے اور علم سے کوئی دلچسپی نہیں بہت سے بہت جو علم ہے وہ گلاسی میگزینس کا اور یہ کہ کس کو اس دفعہ آسکر ایوارڈ ملا ٹاپ ٹین پر کون کون سے گانے ہیں ہمارے علم کی محدودیت یہیں تک ہے اور پھر افسوس کیا کہ احساس بھی نہیں کہ کیا چلا گیا ہمارے پاس سے بائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا ہم انڈیویجولی خوش ہیں اپنے گھروں میں ہمیں یہ احساس نہیں کہ بحیثیت قوم ہم کتنے ذلیل ہیں دنیا میں اس وقت ہماری کوئی پرسانِ حال کرنے والا نہیں ہے ہم مقدوب ہم قوم کے ہاتھوں پٹ رہے ہیں پٹ رہے ہیں وہ قوم جس پر کہ اللہ نے فرمایا کہ باوب غدب من اللہ یہ اللہ کے غذب میں گھریوی ہوئی قوم ہے ایک کہاوت ہے کہ جوتے لگائے جائیں اور چمار کے ہاتھوں آج ہم وہ ہیں پٹ بھی رہے ہیں تو کس کے ہاتھوں مغزوب الحم قوم کے ہاتھوں اور ہم اپنے خول میں مست ہیں ہماری پارٹیز ہیں ہمارے فیشلز ہیں ہمارے مینیکیورز ہمارے پیڈیکیورز ہمارے فنکشنز اور ہماری ڈریسنگ اور ہماری شاپنگز اور ہماری باتیں اور ہماری محفلوں کی رونق یہ غم کھائے جاتے ہیں ہمیں اور یہ غم نہیں ہے ہم کو کہ ہم کس حال میں ہیں آج ہم خواتین کو بہت سوچنے کی ضرورت ہے کسی کی طرف مت دیکھیے وہ کہتے ہیں نا کہ تعلیم المی تعلیم الامتی ایک ماں کی تعلیم ایک امت کی تعلیم ہوتی ہے تو اگر گوت جاہل ہے تو قوم جاہل ہوگی اگر ہم عورتیں نہیں اپنے آپ کو درست کریں گی ہم مسلمان نہیں درست ہوں گے ہم اپنا اخلاق اعلیٰ نہیں کریں گے ہمارے بچے گھٹیا نکلیں گے اللہ نہیں بدلتا انّ اللہ اللہ یغیر و ماں بے قومن حتّ یغیر ہم اللہ نہیں بدلے گا جب تک ہم نہیں بدلیں گے جب تک انڈیویجولی اپنی رسپانسبلٹی نہیں دیکھیں گے جب تک میں خود یہ نہیں سوچوں گی کہ ساری مسلمان امت کی ذمہ داری بس میرے کاندھوں کے اوپر ہے اگر میں نے یہ دیکھنا شروع کیا کہ وہ خالی بیٹھی ہیں وہ بھی کچھ نہیں کرتی ہاں اور بھی تو نہیں کر رہے تو آخر میں کیوں کروں تو پھر رہیں گے ذلت کے اندر اسی ذلت میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے اللہ پوچھے گا کن تم خیر امتن اچھا تم تھی بہترین امت اچھا کدا لکھت جالنا کم امت ہاں اسی طرح تم کو ہم نے بنایا تھا بہترین امت ہر چیز کا ہمارے پاس آج ٹائم ہے علم حاصل کرنے کا کوئی ٹائم نہیں ہے اس لیے کہ قدر نہیں ہے وقت کی ہمارے پاس ویر ٹو بزی مہندیوں میں بیٹھے ہیں دو بجے تک مائیوں میں بیٹھے ہیں چار بجے تک فضول سینسلیس رسمیں کبھی ان کو کویشچن نہیں کرتے یہ کیا احمقانہ رسمیں ہیں کس نے جکڑا ہوا ہے ہم کو دین کی بات آئے علم کی بات آئے کہتے ہیں کیوں وائے کیا ضرورت ہے اس کی تو اتنی جو بےکار چیزیں جمع کر لی ہیں تو ضرورت کی چیزیں بےکار لگنے لگ گئی ہیں قدر نہیں رہی ہے ہم کو اپنے سرمایے کی کہ ہم کیا تھے اور ہم کیا ہو گئے ہیں تو ثابت ہے نا وہ تو سیارہ تھے جو ہمارے پچھلے لوگ تھے کیا ہمارے آبا و اجداد تھے اور ہم کیا ہو گئے ہیں کوئی سے نہیں رہی اور ہم سمجھتے ہیں کہ ان کی شان میں نعتیں پڑھ کے قصیدے کہہ کہ کے ہم گریٹ ہو جائیں گے کبھی بھی نہیں ہوں گے کبھی بھی نہیں ہوں گے جب تک عورت نہیں جاگے گی ہودی یوریکم البرقہ خوفوں و تماؤں و یونش اس صحابت فقال وہی ہے جو تمہارے سامنے بجلیاں چمکاتا ہے جنہیں دیکھ کر تمہیں اندیشے بھی لاحق ہوتے ہیں اور امیدیں بھی بنتی ہیں وہی ہے جو پانی سے لدے ہوئے بادل اٹھاتا ہے بادلوں کی گرج اس کی حمد کے ساتھ اس کی پاکی بیان کرتی ہے اور فرشتے اس کی ہیبت سے لرستے ہوئے اس کی تصدیق کرتے ہیں وہ کڑکتی ہوئی بجلیوں کو بھیجتا ہے انہیں جس پر چاہتا ہے این اس حالت میں گرا دیتا ہے جب لوگ اللہ کے بارے میں جھگڑ رہے ہوتے ہیں وہ ہوا شدید المحال واقعی اس کی چال بڑی زبردست ہے یہ آیت ہے سورہ رات آیت نمبر تیرہ بن بنکاب سے مروی ہے کہ بادل کی گرج کے وقت جو اس آیت کو تین دفعہ پڑھ لے تو گرج کی آفت سے وہ محفوظ رہے گا لہو داوت الحق اسی کو پکارنا بر حق ہے إِلَّا فِي <دلال> رہی وہ دوسری ہستیاں جنہیں اس کو چھوڑ کر یہ لوگ پکارتے ہیں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 ہمارے اندر ہو اور ہم کہیں کہ ہم تو عمرے پر گئے اور اتنی دعائیں مانگی اللہ توفیق ہی نہیں دیتا اللہ کرتے ہی نہیں ایسی ہے کہ جیسے پانی کو دیکھ کر کہا جائے کہ پانی تو آ جا اور ہاتھ سیدھا کرے پانی کیسے آئے گا کبھی بھی نہیں آئے گا جب تک محنت نہیں کریں گے وہ اللہ ہی ہے جس کو زمین اور آسمان کی ہر چیز تو کرہن سجدہ کر رہی ہے اور سب چیزوں کے سائے صبح و شام اس کے آگے جھکتے ہیں ان سے پوچھو آسمان اور زمین کا رب کون ہے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 کل بھی ہم نے بات کی تھی روشنی اور تاریخی اندھا بہرا اور آنکھوں والا اور سننے والا لیکن آپ دیکھیں نا کیسے مت ماری ہے پروپیگنڈے نے ہماری کہ جو کافر ہے جو اللہ کی وہی اس نور کی طرف سے غافل ہے اس کو کہہ دیتے ہیں لیبرل اس کو کہہ دیتے ہیں یہ تو فریڈم ہے یہ کیسی فریڈم ہے آپ نے کل آنکھیں بند کر کے کان بن کر کے دیکھے تھے کوئی فریڈم کا احساس ہوا تھا ہو نہیں سکتا یہ ہے لیبریشن یہ قرآن ہے جو لیبریٹ کرتا ہے آج ویمنز لپ کی ہم بات کرتی ہیں مسلمان عورتیں کون لیبریٹ کرے گا ہم کو انسان لیبریٹ کریں گے ہمیں کفار لیبریٹ کریں گے کبھی بھی نہیں کریں گے وہ تو ایسی غلامی میں آج انہوں نے عورتوں کو ڈالا ہے کہ ان عورتوں کو احساس بھی نہیں ہے کہ ہم غلام ہیں پہلے زمانے کی کنیزوں کو احساس تو تھا کہ ہم کنیز ہیں ہم غلط کام ہم سے کروائے جا رہے ہیں آج تو لبریشن کے نام پہ وہ دھوکہ دیا ہے کہ وہ سمجھتی ہیں کہ ہم ہیں حالانکہ اس سے بڑھ کر عورت کی غلامی اس سے پہلے ہوئی نہیں ہوگی دنیا کی تاریخ میں تو لیبریشن چاہیے نور چاہیے یہ ہے قل اللہ خالق و کل شعی واحد کہو ہر چیز کا خالق صرف اللہ ہے اور وہ یکتا ہے واحد اور سب پر غالب ہے اللہ نے آسمان سے پانی برسایا فصالت اودیت ان اور ہر ندی اپنے ظرف کے مطابق اس کو لے کر چلا پہتما الزیل و ضبطر روبیا جب سیلاب اٹھا تو سطح پر جھاگ آ گئے ایک تمثیل بیان کی جا رہی ہے بالکل جیسے کہ آسمان سے قرآن نازل ہو رہا ہے ایمان لانے والے اپنے اپنے ظرف اپنی اپنی ہمت کے مطابق اس دعوت کو اپنے اندر سمیٹ کر لے کر چل رہے ہیں جیسے کہ بارشی ندی نالے ہوتے ہیں ابھی مکی صورت ہے رات ابھی مسلمان ایک وحدت نہیں بنے تھے ان کو کوئی ایک حکومت میسر نہیں آئی تھی اپنی اپنی ظرف کے مطابق اپنی اپنی حیثیت کے مطابق وہ اس قرآن کو لے کر چل رہے تھے رواں تھے دوا تھے اس کو لے کر چلے اور دوسروں تک انہوں نے اس کو پہنچا دیا اور نیا نیا جب ایمان ہوتا ہے تو اس کے اندر بڑا جوش ہوتا ہے بڑا حیجان ہوتا ہے راستے کی ہر رکاوٹ سے ٹکرا رہا ہوتا ہے پہاڑی چشمے ہوتے ہیں ان کے اندر کتنی تیزی ہوتی ہے نا بھور بن رہے ہوتے ہیں جھاگ اٹھ رہے ہوتے ہیں پتھروں سے ٹکرا رہا ہوتا ہے ان کا پانی اس لیے کہ جگہ بہت تنگ ہوتی ہے وہ ادھر ادھر راستہ نہیں پاتا تو پتھروں کے اوپر سے رکاوٹوں کے اوپر سے گزر جاتا ہے بالکل یہی کیفیت نئے ایمان کی ہوتی ہے نیا نیا ایمان اس میں بڑی انرجی ہوتی ہے اس انرجی کو ہارنس کرنا اور اس کو عمل میں کنورٹ کر لینا بڑا اہم ہے اس وقت اگر اس موقع کو ضائع کر دیا ہو سکتا کہ پھر وہ ہمت ہم میں نہ آ پائے اگر ہم نے یہ موقع چھوڑ دیا تو کوئی رکاوٹ ایسی نہیں ہوتی کہ جس کو نیا نیا ایمان عبور نہ کر جائے کوئی چیز اس کا رخ بدل نہیں سکتی وہ ہر چیز پر سے بہتا ہوا اور اپنے منزل تک پہنچ جاتا ہے پانی بالکل ایمان کی طرح تو یہی ہوا سیلو زبردریا جب سیلاب اٹھا سطح پر جھاگ آ گئے وہ مما یو قدون فنتم کدال کا یقرب اللہ الحق الباقل اور ایسی ہی جھاگ ان دھاتوں پر بھی اٹھتے ہیں جنہیں زیور اور برتن وغیرہ بنانے کے لیے لوگ پگلایا کرتے ہیں اسی مثال سے اللہ حق اور باطل کے معاملے کو واضح فرماتا ہے اب یہ مثال ہے پھر ایمان لانے والوں ہی کی جیسے کچی دھاتوں کو بھٹی میں تپایا جاتا ہے تاکہ ان کا کھوٹ میل نکل جائے اور وہ پیور ہو جائیں صاف ہو جائیں دھاتوں کو پگلایا جاتا ہے نا تو اصل دھات نیچے بیٹھ جاتی ہے اوپر میل کچیل اور جھاگ آ جاتا ہے مومن کو اسی طرح آزمائشوں کی بھٹیوں سے گزارا جاتا ہے کمزوریاں نمایاں ہوتی ہیں اوپر آتی ہیں پہچانی جاتی ہیں پھر دور ہو جاتی ہیں تو آزمائش کے دو فائدے ہیں ایک تو یہ کہ مومن کی کمزوریاں دور ہوتی ہیں اور دوسرے یہ کہ اسلام کمزور لوگوں سے پاک ہو جاتا ہے دونوں ہی فائدے ہیں انسان میٹلز کی طرح ہوتے ہیں حدیث میں آتے اناس و دن انسان بھی کانوں کی طرح مائنس کی طرح ہوتے ہیں کوئی سونے کی کان ہوتا ہے کوئی چاندی کی ہوتا ہے کوئی لوہے کی ہوتا ہے ہم اپنے آپ کو پہچانیں کہ میں کیا ہوں میں کیا کر سکتی ہوں ہر دھات کی اپنی افادیت ہے اپنا فائدہ اپنی یوٹیلٹی ہے اس کی خود کو پہچانے اپنی صلاحیت کس طرف ہے اور اس چیز کے لیے پھر اپنے آپ کو لگا دیں تاکہ اسلام کو اس کیپیسٹی میں ہم فائدہ دے سکیں فم ذبط ابو جفا ام ما ما یون فاسف الغرب اللہ جو جھاگ ہے وہ اڑ جایا کرتا ہے اور جو چیز انسانوں کے لیے نافع ہے وہ زمین میں ٹھہر جاتی ہے اسی طرح اللہ مثالوں سے اپنی بات سمجھاتا ہے یعنی حق اگر واقعی حق ہے تو وہ قائم ہوگا لیکن کب جب لوگ آئیں گے نا جب لوگ تیار ہوں گے وہ اپنے آپ کو بدلنا چاہیں گے پھر کیا ہوگا انشاءاللہ اللہ کہ حق مین میں آ جاتا ہے اور آئے گا باطل کنارے پر چلا جاتا ہے پیرفری پر جیسے کہ جب دریا اور ندیاں اور نالے بہتے ہیں تو پانی ہوتا ہے اور جھاڑ جنکار جو ہے وہ سائڈس پر رہ جاتا ہے کناروں پر رہ جاتا ہے بالکل اسی طرح حق جب مین سٹریم میں آ جاتا ہے نارم بن جاتا ہے معاشرے کا سب قبول کر لیتے ہیں میجورٹی ایکسیپٹ کر لیتی ہے تو پھر وہ سب کی زندگی میں آ جاتا ہے اور باطل جو ہے وہ کنارے پر چلا جاتا ہے پیرے فری پر چلا جاتا ہے ناپسندیدہ ہو جاتا ہے لوگوں کے لیے کیسے ہوگا جب باطل کو کوریج نہ دی جائے میڈیا کوریج نہ ملے ان کے حال پر جو باطل میں انوالو ہیں جو فوہش کاموں کے اندر بے حیائی کے اندر ملوث ہیں ان کے حال پر افسوس کیا جائے اور ان کی ذات سے ہمدردی کی جائے ان تک صحیح بات پہنچانے کی کوشش کی جائے توجہ اور تعریف اور تعظیم اور شہرت یہ حق کے لیے ہو اچھائی کے لیے ہو اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کے لیے ہو حیا پسندیدہ ہو بے حیائی انتہائی نا پسندیدہ ہو ایمانداری پسندیدہ ہو اور بے ایمانی انتہائی نہ پسندیدہ ہو تو انشاءاللہ تعالی ہوگا اللہ تعالی یہ مثالیں بیان فرماتا ہے کدالِ کا یغرب اللہ اسی طرح اللہ مثالوں سے اپنی بات سمجھاتا ہے جن لوگوں نے اپنے رب کی دعوت قبول کر لی ان کے لیے بھلائی ہے اور جنہوں نے اسے قبول نہ کیا اگر زمین کی ساری دولت کے بھی مالک ہوں اور اتنی بھی اور فراہم کر لیں تو اللہ کی پکڑ سے بچنے کے لیے اس سب کو فدیے میں دے ڈالنے پر تیار ہو جائیں گے یہ وہ لوگ ہیں جن سے بری طرح حساب لیا جائے گا اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے بہت ہی برا ٹھکانہ برے حساب کی بات کی جا رہی ہے اب ہمارے پاس یہ دو چوائسز ہیں قرآن ہمیں پکارتا ہے نا ہم اللہ کی پکار پر لبیک کہیں الحمدللہ نہیں لب کہتے تب بھی اللہ کو جواب تو دینا ہوگا سامنے کھڑا ہونا ہوگا اور حساب پہ سخت ہو جائے گا سو الحساب مستند آمد میں حدیث ہے آسان حساب یہ ہے کہ بندے کے نامائے اعمال پر نظر ڈالی جائے قیامت کے دن اور درگزر کر دیا جائے بس اللہ تعالیٰ دیکھے اور کہے اچھا ٹھیک ہے جاؤ اور جس کے حساب میں اس دن جراح کر لی گئی انگلی رکھ کر کہہ دی یہ کام کیوں کیا تھا بتاؤ یہ تم نے میگزین کیوں دیکھا تھا قرآن کا ٹائم نہیں تھا اس ڈرامے کا ٹائم تھا اس مووی کا ٹائم تھا علم حاصل کرنے کا ٹائم نہیں تھا فلاں پارٹی میں بیٹھنے کا ٹائم تھا انگلی رکھ دی بتاؤ اس کا حساب دو تو آپ نے زبر عائشہ سے فرمایا کہ عائشہ جس کا اللہ نے حساب لے لیا وہ تو ہلاک ہو جائے گا جواب نہیں دے سکیں گے ہم خود جانتے ہیں جسٹیفائی نہیں کر سکیں گے اپنی نگلیجنس کو تو دعا کرنی چاہیے اللہ ہما حاصب نہیں اللہ ہمارا آسان حساب لے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 اور اسے مضبوط باندھنے کے بعد توڑ نہیں ڈالتے ان کی روش یہ ہوتی ہے کہ اللہ نے جن جن روابط کو برقرار رکھنے کا حکم دیا ہے انہیں برقرار رکھتے ہیں رشتہ داریوں کی بات آ رہی ہے رحمی رشتوں کی بخاری اور مسلم حدیث ہے کہ رشتہ داری عرش کے ساتھ لٹک رہی ہے اور کہتی ہے جو مجھے جوڑے اللہ اس کو جوڑے اور جو مجھے توڑے اللہ اس کو توڑ دے تو ہم تو رحمی رشتوں سے قطع تعلق کر ہی نہیں سکتے بچوں کو آخ کر دینا سوالی پیدا نہیں ہوتا یا یہ کہنا کہ ہم فلاں فلاں رشتہ دار سے بالکل نہیں ملیں گے بہت عرصے تک بات چیت بند رکھنا اس کی ہمیں اجازت نہیں ہے وہ یکشا نہ رب ہم و سو الحساب یہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور اس بات کا خوف رکھتے ہیں کہیں ان سے بری طرح حساب نہ لے لیا جائے ان کا حال یہ ہوتا ہے اپنے رب کی رضا کے لیے صبر سے کام لیتے ہیں نماز قائم کرتے ہیں ہمارے دیے ہوئے میں سے اعلانیاں اور پوشیدہ خرچ کرتے ہیں اور برائی کو بھلائی سے دفع کرتے ہیں وہ یا دراؤن بالحسنت <سَيِّعَة> اس کے لیے صبر چاہیے اس کے لیے اللہ سے سلے کی توقع چاہیے انسان کو اگر سارا سلا دنیا میں سمیٹنا ہے ساری عزت اگر دنیا ہی میں سمیٹنا چاہیں گے تو یہ عمل کر نہیں سکیں گے نماز کا بھی ذکر کیا جا رہا ہے نماز کی اپنی بہت بڑی اہمیت ہے اور نماز ہی دراصل وہ چیز ہے جو کہ کفر میں اور ایمان میں فرق کرنے والی ہے سب سے پہلا حساب قیامت کے دن نماز ہی کا لیا جائے گا فرمایا الاء قلّم اقبار آخرت کا گھر انہی لوگوں کے لیے ہے جنات عدن اردن ہمیشگی کے باغات جنات عدن کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ نے خود بنائی ہے اپنے ہاتھوں سے اس کی ایک اینٹ سونے کی ہے एक चांदी की है एक जमरुद की है और एक याकूत की है तस्वर तो लेकर है कि जहां बिल्डिंग मटीरियल जिस जगह का जिस घर का ऐसा होगा तो वहाँ आपका जेवर पर कैसा होगा ये तो नहीं हो सकता कि जैसे आप सीमेंट के हमारे घर होते हैं तो हम सीमेंट का जेवर पहन के बैठ जाए तो जहां पर दीवारें और दर व दीवार सोने चांदी याकूत और जमरुत के और इन चीजों के होंगे तो सोचें कि भाई जेवर की क्या क्वालिटी होगी داخل ہوں گے اور ان کے آبا و اجداد اور ان کی بیویوں اور ان کی اولاد میں سے بھی جو سالے ہیں وہ بھی ان کے ساتھ وہاں ملائے جائیں گے ملائکہ ہر طرف سے ان کے استقبال کے لیے آئیں گے دعا کریں اللہ ربنا جالنا من سلام علیکم سلام تم پر سلام تھی تم پر کس وجہ سے بیمار صبر تم بہ وجہ تمہارے صبر کے تم نیکیوں پر اڑے رہے جمے رہے ڈٹے رہے تم ٹیمٹیشنس پر ترغیبات پر صبر کرتے رہے اور تم اپنے رشتہ داروں کی طرف سے آنے والے مظالم پر برائیوں پر صبر کرتے رہے تم نے اپنا معاملہ اپنے اللہ سے اچھا رکھا تو صبر وہ کرنسی ہے جس کے بدلے جنت ملے گی بڑی چیز ہے صبر لیکن کب تک جب تک سانس میں سانس ہے. جیسے کوپونس ہوتے ہیں نا یا کچھ چیک ہوتا ہے جس پر ڈیٹ لکھی ہوتی ہے اس ڈیٹ کے اندر اندر کیش کروا لیں تو فائدہ ہی فائدہ ہے اس کے بعد کروائیں گے کاغذ کا ٹکڑا ہے کچھ بھی نہیں تو یہ صبر جب تک دنیا میں ہم صبر کر لیں بہت فائدہ دے گا نیما اقبت دار بس کیا ہی خوب یہ آخرت کا گھر ہے وہ کہیں گے تم نے دنیا میں جس طرح صبر سے کام لیا اس کی بدولت آج تم اس کے مستحق ہوئے بس کیا ہی خوب ہے یہ آخرت کا گھر رہے وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو مضبوط باندھ لینے کے بعد توڑ ڈالتے ہیں یعنی کلمہ میں طیبہ کا ذرا لحاظ نہیں کرتے جو ان رابطوں کو کاٹتے ہیں جنہیں اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا اور جو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں وہ اللہ کی لانت کے مستحق ہیں رشتہ داریاں کاٹ دیتے ہیں لڑتے ہیں جھگڑتے ہیں خونی رشتوں میں فساد ڈالتے ہیں حدیث میں آتا ہے کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ تین دن سے زیادہ اپنے بھائی سے ناراض رہے اور جو ایسا کرے گا ولا ہم اددار ان کے لیے آخرت میں برا ٹھکانا ہے اللہ جس کو چاہتا ہے رزق کی فراخی بخشتا ہے اور جسے چاہتا ہے نپاتلا دیتا ہے یہ لوگ دنیاوی زندگی میں مگن ہیں حالانکہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں ایک متع قلیل کے سوا کچھ نہیں یہ لوگ جنہوں نے ماننے سے انکار کر دیا کہتے ہیں اس شخص پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہ اتری کہو اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے وہ یادی علیہ من اناب اور اپنی طرف آنے کا راستہ اسی کو دکھاتا ہے جو خود اس کی طرف رجوع کرے اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ اللہ تو خود ہی گمراہ کر دیتا ہے تو ہم کیا کریں تو آپ یہ آیت نوٹ کر لیجئے سورہ رات آیت نمبر 27-27 کہ یہ بھی تو ہے وہ یادی اللہ من اناب جو اللہ کی طرف رجوع کرے گا اللہ تعالی ضرور اس کو راستہ دکھائے گا اللہ کا وعدہ ہے اللہدی نا آمن و تتم انُقلوب بے ذکر اللہ ایسے ہی لوگ ہیں جنہوں نے کہ مان لیا اور ان کے دلوں کو اللہ کی یاد سے اطمینان نصیب ہوتا ہے اللہ آگاہ ہو جاؤ بے ذکر اللہ تطمقلوب اللہ کی یاد وہ چیز ہے جس سے دلوں کو اطمینان نصیب, نصیب ہوتا ہے آج لوگ کہتے ہیں کہ میوزک از فوڈ فور دا سول قرآن کیا کہتا ہے کہ اللہ کی یاد روح کی غذا ہے